محبوب خدا الہی مالک اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بول دوستو صدی نے دوستوں جنہوں دوست نے اجزا واقع بھی دنیا فانی ہو گئے وقت میں بیان گا موضوع یعنی جس موضوعوں میں سامنے رکھ کے جانوروں گفتگو کلام کرنا ہے وہ فرمان رسول ہے رسول اللہ تعالی آپ اوہ فرمان شریف جس دن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی امت دی راہ نمائی کر دیں دی ہویا اپنی امت دی راہ بری کر دیں دی ساڑھا نبی راہ بر بن کے آئیت راہ بر بھی کامر بن کے اگل بلکل پکی ٹھکی ہے بلکل پکی ٹھکی ہے اگل بلکل لوہے دلیک ہے ساڑھے نبی نے جیوی دی راہ بری کی تی راہ حق ادا کر چکا حق دا میرا آپ سراروں کا وقت آیا تو میرے رسول اللہ وسلم نے اپنی زبان دی قسم ہے محمد راہبری اور محمد تبلیغ دا حق ادا محمد تبلیغ کا حق ادا کر کے میرے میری سنو ایک جب بات کرنا جلاب میرے نبی سلام جس وقت تسلی دب پتا ہے لفظ منشور رب کو شارا سیلا مستیا کی پہاڑ واگ بنا چا. رسول اللہ تعالی وسلم نے مگر امت دی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ صلاح السلام کے فرمودات والے پاسے سرے کو تو تبجو نہیں نبی نہ نہ کیتی کیتی اپنی کیتا پہ گئی رہ نیٹ فلم مولانا قرآن نہ رہا اور جس وقت بلے گیند کھیڈن والی قوم تے گانے گان والی قوم بن جاوے کافراں دے کولو جتیاں کھاندی اے جس وقت اس امت دے اندر خیرت اور نبی دی تعلیمات ہون فاروق اعظم کو بھاوے زمین تے ستی ہوے تختہ ہوتے بیٹھن والے بادشاہ اور زمین ہوتے وی ستے اون تختہ ہوتے بیٹھن والے بادشاہ نام سن کے ہل جاندے نے دنیا نو پتہ لگ جاندہ ہے رب نے محمد پاک دے نام دے اندر ہیبت ہی دوستو چھے چیزہ میرے نبی علی نے بیان بی چھے ہون لگ پہن فرمایا زندگی ویلا نہیں ہونا اس وقت رب کو چھ گلنا جناب تلاوت میں کر چی ہے میں جناب اور سامنے بیان کرا جلدی جلدی یہ چھ چیزاں کہڑی نے جنہیں چیزوں تو پہلو میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رب کو موت منگ لویا جی رکھو حدیث پاک یہ آیا ہے کہ موت منگنی نہیں چاہیے منگ جی جدو دکھ پہنچے تکلیف ہوگ ہو جائے ادوت ہو سکتا ہے یہی دکھے ربا بنتا نے بنمایا نے یہ ہلاک ماحول فرمایا ہے جانا گلا جلا مومن واسطے اپنا ایمان اپنا ایمان جائے گا۔ کر کے میرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات فرمایا، hu adam, hu huma, huma سوچنا چاہیے جنہیں تھوڑا مال ہوئے گا کیا مت تھوڑا حساب ہوئے تھوڑا حساب ہوئے گا اور دوسرا فرمایا موت ناپ نے فرمایا الموت خیر لل مؤمن من الفتنہ موت تے چنگی ہے مومن واسطے ادرو فتنے ہون برائی ہوے فاشی ہوے قربانی اور جانی ہوے او دنیا دا اہل اسلام مسلمان واستے تنگ ہویا ہوئے او قران اس امت دے وچ بالکل بے اعتنائی اور بے قدری دی نگاہ نال ویکھیا جائے فرما ایسے حالات دے اندر پھر مر جانا ہی چنگا ہے او جڑا ایمان تے مر جاوے گا او اپنے رب دی رضا حاصل کر کے اپنی پونجی ایمان والی بچا جا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فر بولو سبحان میں فرمانے رسول بولو اک نام دارتیاں القرآن بالقرآن وإن كان أقلهم فقحاً اپنے نبی فرمان سن کے سونی یہ سہیا ساریاں رہ جنیا نے یہ سہیاں نال جان والیا نہیں سا پیر با بولیا جی اللہ آدھو نہ ਦੀ ਲਾ تے پھٹ دنیا مکارا جس راہ مولا تھے وہ یارا خرچ ہے کی تھی تے لے سنباہ بہارا جس راہ مولا تارا خرچ نہیں کی تھی وہ تینس ند دیا مارا ر اللہ سبحان اللہ آقا نام مدنی تاجدار سلحالا اس طرح بیٹھ گیا محسوس نہ فرمانا ذرا میرے تھوڑی جی تکلیف سی میں آخ نام دار مدنی تاجدار سلح تالا لہ والی وسلم نے فرمایا چھیک تو پہلو رب کو الموت مگلوی آجے میرا نبی دست آئے ہر زندگی زندگی نہیں ہے ہر موت موت نہیں ہے کئی زندگیاں اندیاں نے جڑیاں موت نہ رو بھیڑیاں دیاں نے پر کئی موت آئے اندیاں دیاں نے جڑیاں لکھا زندگیاں لولوالا مر جاں نے او زندگی جڑی تیری میری زندگی ہے اگر انج دی زندگی ہوے او جویں دی تیری میری زندگی بن گئی ہے روپےاں دی خاطر زندگی بھی بسر ہوندی ہے اینا روپے آ جاویں فلانا ادھروں اوذروں کھا پی لو مو جوڑا لو یا عورتاں دی خاطر زندہ رہنا ہوے کہ فلانی لڑکی ہے تے میں زندہ جی اگر میری زندگی دے اندر نہیں تے میں مردا اگر انج دی زندگیاں آن ومل کہ میرے تے تو ہی شوق نے سونیہ گڈیاں تے سونے لوگ جے انج دی قسم خدا دی کر کے انا موت نالوں بھڑی زندگی ہوندی اے اگر موت غادیر مدین شہید ورگیا دی ہووے اگر موت غادیر مدین شہید ورگیا دی ہووے اگر موت غادیر مرقم داد حسین قادری ورگیا دی ہووے او, او قسم خدا دی موت موت نہیں لکھاں زندگیاں نال وی اعلی بن جاتی اے اور سجنا تاں کر کے تھے کل کر جاواں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ سرکار تا ایک صحابی جنگ پہ لڑدا اے کافر میں تیر ماریا اے جدوں تیر سینے دے اندر وجیا اے زمین تے آ ڈگیا اے ٹک دیاں خدائے فزتو برب القبا رب دی قسم میں کامیاب ہو گیاواں تیر مارن والے نے تیر کمان سٹے آئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گیا اے عرض Kollegen... والا... میں او آمد... آئے... آئے... آئے... ہوں... کاگ نی زندگیج روت موہ من آسم خدا کی محمد کے نام سے مرن نو اپنی زندگی سمجھ کا دنیادار مرد ملاقات دنیا دار ہوتی ہے وہ جدو بابا فرید دنیا تو دی ملاقات مدینے دے تاجدار ہو جاتی ہے توجہ ہے نا سجنہ حضرت اوخرن بولنا سبحان اللہ او سونیو ادھر دیکھنا توجہ آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا چھ کمہ تو پالو رب کل موت باگل وے اجے اور او چھ کم چھ تین نا تواڈے سامنے بیان کرنا وا اخر ت جا کے میں تھوڑا جا تبصرہ کرانگا آقا نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا ہی مراتا صفاہ ہے وجنوں بیوقوف بادشاہ توہاڈے تو مسلط ہو جاون وہ بادشاہیاں کرن والے زمانے دے بیوقوف اور چبل ہون اج دے بادشاہ جنوں توہاڈے تے مسلط ہو جاون رب کل موت مغلیا جے او زندگی گزارن نا زمانہ نہیں ہونا بیوقوف بادشاہ کے راوندا ہے جڑا میرے نبی دے دین نو چھڑ جاندا ہے میرے نبی دے سنت طریقے نو چھڑدا ہے امم یربو ام الملتی ابراہیم الا من سفیا نفسا فرمایا جڑا دی شریعت تو دور زمانے دا بے وقوف ہوتا ہے برباد کرا ہے خسم خدا دی اگر چڑی فاروقا بادشاہ ہوئے آپ بھی بننے لگتا ہے قوم نو چڑھتا ہے ہاں ادھر قسم خدا دی کر کے نا بے وقوف ہوئے آپ بھی ہے آپ بھی برباد ہوندا ہے آپ اپنی عزت وی رول دا ہے تے جگ دی عزت وی رول جھڑدا ہے اپنی عزت وی رول دا اپنا ایمان وی برباد کردا ہے جگ دا ایمان وی برباد کردا ہے اوئے بادشاہ ادھر میں پاگل ہوے او بادشاہ نبی دی شرعن چھڈن والا ہوئے او جگ دے اندر برائی پھیلانا چھڑدا ہے اگر بادشاہ عمر فاروق ورگا ہوئے دنیا دے اندر اسلام پھیلاو چھڑدا ہے شاعراہ خدا اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہے یاران یار جو ہے نا سجنا درد بولو نا سبحان اللہ ادھر سجنا توجہ میرے نبی نے پنٹ فلانی پنٹ والی فلاں رنگ والی پینٹ فلاں رنگ والی پینٹ فلانی پولیس پین فلانی پولیس فلانی پولیس ون سونی پولیسا جدو تر پی جان رب کو منگ لویا جی او زندگی گزارن کا دمانہ نہیں ہونا حکومت اپنا حفاظت دی عملہ اسویں نے ودان دی ہے جدوں نے ظلم کرنا ہوے زیادتی کرنی ہوے قوم نو تنگ کرنا ہوے او دا پھر جناب والا اپنا حفاظت دی عملہ ودان دین او جدوں بادشاہ عدل کرن والا ہوے انصاف کرن والا ہوے قوم بنا رحم کرن والا ہوے انہاں نو دین, دین دین والا ہوے انصاف دین والا ہوے انہاں دی عزت دی حفاظت کرن والا مال دی حفاظت کرن والا ہوے پھر انہوں اس نہ رکھن دی نہیں پہندی پھر انہوں پڑی ساوہ دان دی لوڑ نہیں پہندی پھر قوم خود دی انہوں نہ دی حفاظت کرنوانی بن جاتی اے, اے, اے تو سجنہ دردہ اکرن بلونا سبحان اللہ آخوتے اسلام دے شیر فاروق آدم دی گل سنانا توجہ سجنا درد بولو نا سبحان اللہ سیدنا فاروق آدم ردی اللہ تعالیٰ سدکے جا آپ کا دورے خلافت بارو ایک بندہ سفیر آیا ہے ملاقات کرنے حضرت کا محلا ہے جہاں سارے بادشاہ محل نہیں آتے وہ محمد نے رب نے یہ شان دوری مٹی کے پیر رکھ دیں ربلا لمی جنت بنا چڑھ توجہ نہیں فرمائی نذر ازاں خال مولا نا اللہ ادھر ویک بڑے بڑے بادشاہ انہاں دے پلنگ انہاں دے پلنگ دنیا تو ختم ہو گئے انہاں دے پلنگاں نوں چمن والا نہیں ریا انہاں دے پلنگاں دی قدر کرنے والا نہیں پر جڑی مٹی دے نال بے فریدہ پہر پیر لگیا اے اج دنیا اس مٹی دا وی احترام کردی اے دسیا جا رہا اے خدر نہیں نا رب رحمانے وہ لگ جائے تو جو ہے نا سجنا درد بولو نا سحال اللہ دسیا گیا ہے ساڑے بادشاہ ملاقات کرنی کتنے ملاقات ہوئے گی گی گئے فلانا فلانے باغ دے اندر ادی دنیا کا بادشاہ اے محمد دے غلام نے جنہوں نے غلام ہے آکا دی شان باقی آلم ہو دربیخ سادہ بادشاہ باغ دے اندر گڈی پکڑدا اے مزدوری پہ کردا مزدوری پہ کردا اے پال مدینے دے تاجدارہ کیا غلام بنائے نے اگر ایں نے گڈیاں بنائیاں نے گڈیاں بنائیاں نے اور میرے نبی نے فاروق اعظم ورگے بندے بنا چھڑے اے بنانا بنا دا سامان بنانا سوکھا ہے پر بندے بنانا بڑا اور سجنا ادھر حضرت فاروق آدم باغ در گوڈی کر رہے ہیں باغ دینر گوڈی کر رہے ہیں یہ جنابے والا باغ بچیا آئے فاروق آدم ادی دنیا دا بادشاہ محمدی دنال قدرہ زمین آرام فرما رہے نے جیڑا ایلچیا ہے ان سوچا ہے سوچا ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ دربار درگیا وا میرے کسی کا ایو نہیں پیا جا تین جنا تیرا پی گیا ہے لائے میں بڑے بڑے پاند شامہ کل گیاں وہ جنہ دے جناب والا سجے خبے لشکر لاؤ لشکر بڑے اندے دل بڑے بڑے آم بڑیاں بڑیاں فوجاں دیاں تھن بڑے بڑے جنگان دے درمگیاں وہاں میرے تقدے ناروب نہیں پیا جنہ تیرا پاہ گیا ہے میرا مومر رو کے آخدائے جھلے آئے یہ میری حیبت نہیں یہ دین مستماد حیبت ہے جنہیں فروع کے عظم نو حیبت والا بنا چھڑے آئے توجيهنا سजना जरा द अखन پہلی گل میرے نبی نے فرمایا میرا تو بے وقوف جدو جی جی جی جی فیصلہ ویچیا جائے جی کوٹے کی کجری آٹھے کی کجری آ جہاں جی پاسو روپیے لب گئے رات ہو جائے ایسلا کرنے والے جہاں جی پاسو روپیہ لب جائے فیصلہ و جدو اندلہ انصاف ختم ہو جائے ادھو رب کو الموت مگلویں آجے و جھلیائے درویخ جدو انصاف دین والائی دکاو بیٹھا ہوئے انصاف کی طلب نہ آئے و انصاف کی طلب نہ آئے انصاف دیا طلب نہ آئے قانون قرآن دا ہوئے فیصلہ کرنوالا علی ہوے قائنات بدل جاوے پر محمد شریعہ دا فیصلہ نہ بدلے انصاف دیا طلب نہ انصاف جو تو علمنا ہے تو کی انصاف علمنا ہے تو اپنا دکھ سنان واسطے کی آئے اپنا غم سنان واسطے کی آئے تیرے گھرڈا کپ آگیا ہے پتر قتل ہو گیا ہے عزت پرباد ہو گئی ہے پر تو اپنا دکھ نہیں سنا سکنا جنی جنہی دیر تک روپیہ نہ دےوے جنی دیر تک ہی ہزار پجاہ ہزار تے لکھ دا وقین نہ کریں تے جنابی والا تیری گھر سنی نہ جاوے تنو اتھو کیو انصاف علمنا ہے انصاف دن ہووے رات ہووے فاروق اعظم ورگا بندہ جاگدا ہووے او جڑا وی دکھی آوے گا اوندا دکھ دور کر دیاں گے انج دی قسم خدا دی کر کے انا حال او کافرہ دے درد تو تیار ہون والیاں دنی ہو سکدا انج دا انصاف تے میرے محمد دے غلاماں دے دربار تو لمضا اے توجہ اے نا سجدت حضرت اوکھن سبحان اللہ ترا اے گلنا چوتھی گل میرے نبی نے فرمایا چوتھی گال میرے نبی نے فرمایا قطیات الرحم ہے وجن اور رشتہ دار دے اندر ایک دوسرے نو ٹکن وڈن رشتہ آپس اپس دے اندر ایک دوسرے نو ٹکن وڈن خون دا پاس نہ رہ جاوے اگر قدر ہوئے مال دی ہوے دولت دی ہوے روپیہ ہے تے سلامہ ہون پیسہ ہے تے سلامہ ہون او سجنا ادھر ہوے اگر روپیہ نہیں سلاما نہ ہوون او سلام سلامان عزت آ رہے پیسہ نہیں ہے قدر نہ ہو بس سجنہ میرے نبی نے فرمایا ادو میرا بالکل محت بدلے جی اج کل کا حال بل گیا ہے اج کل بندیاں دی قدر نہیں رہے گی قدر رہ گئی ہے کافر نے کزام دیکھتا ہے وہ بندیا نا ادھر ویکنا بندیا نو مشین بنا چڑیا ہے وہ جی ٹوکا چل رہا ہوا چل رہا ہوئے ہاتھ آ جائے خوب پکا ہے ٹوکے نو کوئی پرواہ نہیں تو رو دھو میرے خون دے وغن دی پرواہ نہیں آج کل دا بندہ ہی بن گیا ہے بندے نو مشیر بنا چھڑے آئے وہ شائر تاں کر کے رو کے آخدائے سنامہ ذرہ اپنا بولو سبحان اللہ شائر آخدائے مقید کر دیا سانپوں کو سپیرو نے یہ کہہ کر مکئید آخر نن دینا مکئی دیا سانپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر انسانوں کہ انسانوں کو انسانوں سے دسوانے کا موسم ہے دوبارہ پھر سنو ذرا داخل بولو نا سبحان اللہ مقید کر دیا ہے سانپوں کو سپیرو نے کروں قید کہ انسانوں ہے کہ انسانوں کا انسانوں, کہ انسانوں, کہ انسانوں سے دسوان کا موسم ہے ڈرح دا گیا بندے جو نکلتے بندے جو نکلتے رات نو گھروں نکلے سفر کر رہنے, دا رہے نے بندیا کا ڈر ہے سب ٹوئیں ڈر نہیں کتے بے ڈر دا نہیں ہے پہلے ہاتھ ڈنا ہوتا بھی لینا ٹکر جا پر سونے دروے اچ بند کا ڈر اچ بند ڈر اچ بندے سب میں بن گئے تک کباب پیر صاحب نے دو باڈی گارڈ نہ رکھتے پے گئے کیونکہ بندیا کا پتا ہی نہیں رہا سب دا نہیں ہوتے بندیا دا رہ گیا ہے سجدہ دا قسم خدا نا میرا نبی اج کا محول دن واسطے نہیں آیا میرے نبی نے جڑے انسان فرشتے بھی میں کیا ہو جاو بکرے ساڑے بھی چوئے میں دا کوئی نہیں ہو دھگ دا دھگ دا دھگ دا سی ادی سرکار میرے نبی نے فرمایا اسلام نوج تال مال لڑ پی گئی ہے تے مال کی حضرت سیدنا اکبر گھر دے اندر اپنے بٹن ویلا کے پیش کتے نے بٹن ویلا کے پیش کے پٹنہ دی تھان تے کنڈے لال لئے حضور نے فرمایا گھر دے اندر کی چڈ کے آیا رج پالا گھر رب دے رب دے چھوڑ کے سارا مال مارگاہ مار اندر پیش کر کے دی تھا تھان کنڈے لائے رب نوڈ پسند آئی ہے رب لالمی سارے فرشتیا نو کنڈیا لباس نا اخنال بولو نا سبحان اللہ گلا چار پہلی گار میرے نبی نے فرمایا بےوقو بادشاہ دوسرا پلسی وقت جانتی ذرا فیصلہ ویچیا جائے چوتھا جنو خون دی قدر خون پاس نہ رہ جائے پنج گل میرے نبی نے فرمایا است خاف لال ہے سن اج بندے قتل نے تو لک بھی جانے ہوں لک بھی جانے پتا بھی نہیں لگتا قتل کھیا ہوا ہے نہ لال آدمی نے وہ جدو تیرے میرے دل کے اندر دین کی دی قدر نہیں را جی خون دی قدر بھی نہیں گئی اچھا خون دیا قدرا بھی, دی قدر بھی ختم ہو گئی آنے میرے نبی نے فرمایا, قرآن ملا میرا فرمایا نو عمر لڑکے ہوا قرآن, واجے قرآن ساز واجا بنا گے کیا مطلب قرآن پڑیا جائے گا سر کے پڑھا جائے گا برابر آ کے پڑھا جائے گا قرآن امر کرنے نہیں پڑیا جائے گا قرآن وسان واسطے نہیں پڑھا جائے گا اگر قرآن پڑھا جائے گا مہند سر واسطے آباد واسطے, واسطے پڑھا جائے گا قرآن اللہ رب کو منگ آ جی او زندگی گزارن کا زمانہ نہیں ہونا جدو رب دے قرآن دیا اجے قدریاں ہوب دہان سرا واسطے نہیں آیا پی سر لوگوں ربر دی دی میری پڑھائیاں پڑھائیا کہ دی جدو پال نے پال نے ڈگر کرنی ہے ڈگر سیر کرنی ہے اور ڈگر نو ویخنا ہے ان ڈگر نہیں بننا بننا ہے وہ ساری تعلیم تھی آلہ چم بوٹی میرے من بچ آیا لائی رو نف بات کا پانی ملیا جائے ہر لگے ہر جائی رو ان مشک مچایا پھلا فلا آئی شد ہو جی فوٹی لائی سڑک سڑک تے کھلو جاویں کتا بن کے بکری حرام دی کھاں او تو اناراں دا شربت پیویں تاکہ میڈا واوا تیز ہو جاوے چ جی رچ ویکھنے او تے سونیاں کوٹا نوٹر ٹر جا او جویں کالے کالے, کالے چوگے پائون گے او جویں جنگل دے اندر باہر لے چھٹے پھرنے اونگے اے حال بنیا ہونا قسم خدا دی مرا ہو کیا ستر دعواں کردا ہے مولا سے دشمن نو گلنی نہ پڑھائی سنف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کا کہنا ماں نے سبحان اللہ سونیا جو قرآن دی قدر شاخلادی سے آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے مسجد اندر بیٹھے نے جدو دلی دیوتے انگریز دا قبضہ ہو گیا آپ سرکار مسجد اندر بیٹھے نے مولا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور نے, نے راتا فلموں میں گزارنی ہو فلم گزاریاں اس درتی ہو ڈیرا بچا جوگا نہیں آریقے جڑا مالوی بےت مر جا نہیں بچا سکتا دینوں ہی اے و جی دی بچا ہے وہ جم میری علی بابے फरीद वांगो खैरात पे करंदा है आदर साहब आदर हाजी ادھر تو حضرت لا لو آپ سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں ایک بچہ آیا ہے باہر انگریز آیا ہے باہر انگریز آیا ہے باہر انگریز آیا ہے اج اندر سا دل بن گیا ہے ساری بھی کوشش ہو سکا پتا اگریز بن جائے کربان تو پڑ گے اگر آکھو تیرا پتر اگریز پہ لگتا ہے, اگر لگ ہے, اگر لگ ہے پھر بڑے خوش ہوگری نام آتا ہے بڑے خوش ہونے سکھ کا ناراض ہوں نے گلام بن گئے بندہ باہر کوئی نہ جائے دسیا جائے باہر اگریز آیا ہے سارے بج بج کے جان گے اندر بن گیا ہے ادر تا ہال گیا ہے پر سڈے وڑی پیر سیال فرما سن رب کا شکر ہے میں پوری زندگی ادھر ویخنا درتی عبد الحمد سیر دلوی ردیلا او تالا لو آپ قرآن دی تلاوت کر رہے نے بچا آیا پال باہر انگریز آ جائے این اپنی کتاب دوائیں لائی لے کے آیا ہے کے ہے اپنی کتاب لے آیا ہاں اپنی کتاب لیا اپنی کتاب اگر سٹنا وا اپنی کتاب اگ دین ہاں دی سٹو جا سچا ہوئے گا بچ جائے گی گا کتاب سڑ جائے گی جی یہ گل ہوئی ہے مسلمان خبر گ مولا قرآن یاد ہوں میری نبی کا فرمان یاد ہوں سجنا یہ درویش بچا دوڑ کے آیا ہے آتا ہے بابا جی باہر انگریز نے چیلنج کیتا ہے اندھا جواب دینا ہے مہربانی فرما وہ باہر تشریف رہ کے آو آپ نے قرآن کو سینے نال لایا دور کے باہر آئے آپ نے فرمایا کہ رائے جرہ میدان دے اندر آوے اگریت تھامنے آیا آپ نے فرمایا کی بک بک کرنا ہے اندھا میں اپنی کتاب لے آیا تو اپنی کتاب لے آیا آپ دو میں کتاب کتاب بانو آگ دے اندر سٹنے آیا و جیڑا سچا ہوئے گا اندھی کتاب بچ جائے گی گا۔ دی کتاب سڑ جائے گی وہ جدو حضرت اپنا محدت سے تہدوی نے سنیا چلا لا گئے آپ نے چلیا کتاب والے سنے کتاب گا چہرا سچا ہوئے گا سنے کتاب دے بچ جائے گا چہرا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب دے سر جائے گا جدو فقیر نے دابا ماریا ہے جی اللہ کر کے میرے رسول رسول اللہ اللہ وسلم نے فرمایا آخری فرمانے رسول کے گل حضور نے فرمایا میری امت وقت آ جائے گا میری امت وقت آ جائے گا جس قرآن و عارا ایسا وقت آ جائے گا کہ قرآن دیا پڑھائی دی قرآن کی تعلیم امت ضلع قوم دی دی ہوئے ہر منگ ضرور ٹھیک منیا منگیا ہے سونے, آه سونے آه کم پٹی رکھا دلق نہیں ائے او مدرسے والے او رات بھوکھے سوندے دیتے ویکھے نے او منگدے تے ویکھے نے پر کم پٹی تے رکھ کے لمبا کر کے پنج چھتر مار کے اخر 500 ایتھے رکھ کے جا قسم خدا دی انج دا فائز تے مدرسے وچو نظر نہیں آئے گا کافر دے پلیٹ تے پلیٹ فارم تو نظر آئے گا میرے نبی نے فرمایا جنڈا نے نے لیا حدرت یار سو اللہ سب میرے کو جنڈا کیوں لیا کوئی غلطی ہوگی فرمائیں میرے کو گنا ہوا ناراض ہو آپ نے فرمائیں جنڈا کیوں لیا فرما تعلق قرآن زیادہ جانا قرآن زیادہ جاندہ فرمایا حبشی دا کالا تو گا تاکہ دی دی معاشرے یعنی گندگی نہیں ہوئے معاشرہ قسمت بن جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ